بھائی یہ سوال ہے کہ ڈاکٹر طارق جمیل صاحب جو ہیں طوری جماعت کے معروف عالم ہیں زیادہ طریق کا کام کرتے ہیں اور کافی لوگ سدھرے ان کی باتیں سن کر بے نمازی نمازی ہو گئے گانے بجانے والے توبہ کر کے دعت پڑھنے والے بن گئے راہ راست پر آ ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو بندی ہیں صوفی ہیں اور جیسے کہ عام جو بندی ہیں ان کا عقیدہ بھی وہی ہے اصول میں وہ اشعل مات و ہیں اور فروغ میں وہ حنفی ہیں اور عقد وفت الجود کے قائل ہیں اور عقد وفت الوجود یہ کافی ہے کسی شخص کی گمراہی کے سبب بننے کا وہ کل توحید لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لا کی تلوار عرش سے چلی لا الہ الا اللہ میں جو لا ہے لا الہ لا, لا کی تلوار چلی عرش بھی لا کرسی بھی لا ساتواں آسمان لا چھٹا آسمان لا پانچواں لا کرتے کرتے کہتے ہیں ہوا لا فضا لا درندلا پرندلا انسلا جن لا سب لا کوئی کچھ بھی نہیں کوئی کچھ بھی نہیں جو کچھ ہے وہ اللہ ہے جو کچھ ہے وہ اللہ ہے اسے کہتے ہیں وحدت الجود کا عقیدہ اور جس شخص کے یہ عقیدہ اگر وہ لوگوں کو نمازی بنا دیتا ہے تو کیا بنایا اس نے ایک طرف سے نمازی بنا رہے دوسری طرف سے صوفی بنا رہے دوسری طرف عقیدہ بھی خراب کر رہے تو کیا کام کیا ہے ایک طرف سے گانے بجانے سے توبہ کروا رہے ہیں دوسری طرف سے نعتوں میں اور اس بات عقیدگی دھکیل رہے ہیں تو کیا کام کیا ہے میرے بھائی دعوت اور تبلیغ کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا پڑتا ہے اپنے دل کو پاک کرنا پڑتا ہے شرک سے بدعات سے اور خرافات سے اگر کسی کے اندر کوئی بھی خرابی ہے عقیدے یونحج کے تعلق سے تو وہ اس سلح نہیں کہ وہ آگے کسی کو دعوت دے کیونکہ جتنا وہ بگاڑے گا اتنا بنائے گا نہیں فساد اس سے زیادہ ہوتی ہے یاد رکھیں اور کسی کے دھوکے میں نہ آئے ارکان اسلام کتنی ہے پانچ آج. ہیں سب سے پہلے رکن کیا ہے نماز ہے یا کل شہادت ہے آج. آپ کسی بچے سے پوچھ لیں سب سے پہلا رکن ہے کل میں شہادت اشد اللہ یہ سب سے پہلا ہے جس نے کل شہادت میں ہی غلطی کی تھی لا الہ اللہ کی تفسیر غلط کرتا ہے What? آپ اسے کیا چاہے اچھا توقع کرتے داغ التدیغ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کریں اور نہ ہی ایسے لوگوں کی باتیں سنیں جو آپ کو شکل و صورت سے دھوکہ دے کے اور اپنی جو بد عقیدگی ہے اسے عام کرنے کے لیے چند اچھی باتیں کر لیتے ہیں بے شک جو کوئی شک نماز کی طرف بلاتے ہیں نماز کی دعوت اچھی ہوگی لیکن فائدہ کی ایسے اچھی دعوت کو جو آپ کو نمازی بنا دیں اور عقیدہ بگاڑ دے آپ کا آپ اپنے بچے کو کسی ایسے استاد کے پاس بھیجیں گے جو اس کے اخلاق کو خراب کر دے اللہ کر سچ بتائیں ایک استاد ہے انگلش کا ٹیچر مثال وہ بڑا ماہر ہے دیکھو اس کی اخلاق سیکھ نہیں ہے گالیاں دیتا ہے مثال دے رہا ہوں ڈاکٹر صاحب بات نہیں کرا مثال دے رہا سمجھے میری بات یہ نہ کریں پھر کسی اور تحمت لگاتا ہوں نہیں یہ مثال دوں آپ کا بچہ ہے اور انگلش کا ایک ٹیچر ہے اور بڑی خوبصورت طریقے سے انگلش پڑھاتا ہے مثال دیکھی اور ایکشن بھی بڑا پیار ہے نہیں کوئی اخلاق ٹھیک نہیں ہیں وہ گالے بھی دیتا ہے آپ ایسے کچن کے پاس اپنے بچوں کو بھیجو گے کیوں نہیں بھیجو گے ایک طرف سے اس کی انگلش تو اچھی ہو جائے گی دوسری طرف وہ گالی بھی دینا, دینا شروع کر دے گا اور اس کے اخلاق بھی بگڑ جائیں گی تو ایسے استاد کا فائدہ ہی کیا ہے تو استاد وہ ہونا چاہیے جس کے اخلاق بھی اچھے ہو اور میں سمجھتا ہوں اخلاق سے بڑھ کر اگر کوئی چیز ہے آپ کے پاس میرے پاس اور کسی مسلمان کے پاس وہ آپ کا عقیدہ ہے اور عقیدے سے ہی آپ کے اعمال اچھے ہوتے ہیں آپ کے خلاق بھی ہوتے ہیں اگر عقیدہ خراب ہے تو پھر آپ کسی بھی انسان سے کوئی بھی اچھا تصور نہیں کر سکتے اللہ